کہا تو اگر اب میرے ساتھ رہنی ہے تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں